جی ہاں دوسرا سلام جب امام پھر لے اب اس کے بعد میں یہ اپنی بقیہ نماز جو ہے وہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہو اور اس میں جب شروع کرے گا نماز تو سنا بھی پڑھے گا سور فاتحہ بھی پڑھے گا اور دوسری سورت بھی پڑھے گا ہمارے امام امام آزم ابو حنیفہ کا فتوا یہ ہے کہ امام اگر نماز پڑھا رہا دو رکتیں چلی گئیں آپ جب اس میں شامل ہو گئے تو وہ رکتیں جو امام کی ہیں جس میں سور فاتحہ نہیں پڑھی جاتی وہ آپ کو ملی تو ہمارے امام صاحب کے نزی وہی آخری رکعت آپ کو ملی اب پہلی اور دوسری آپ کو پڑھنی ہوگی تو اس میں سور سنا بھی پڑھیں گے سور فاتحہ بھی پڑھیں گے دونوں رکعتوں میں سور فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت بھی پڑھیں گے اس میں یہ جو پوچھا کہ ایک سلام یا دوسرے سلام کے بعد اس میں خرابی یہ ہوگی کہ ایک سلام امام نے پھیرا اور آپ کھڑے ہو گئے اگر امام سجدے سو اس پر واجب تھا اب کیا ہوگا بھائی امام تو دوبارہ سجدے سہو میں چلا گیا نا سجدہ کرنے کے لیے تو آپ پھر لوٹ کر کے آئیں گے سجدے کے لیے تو دونوں طرف سلام پھر لے اب مطلب ہوا امام کی نماز ختم ہو گئی اب اس کے بعد میں آپ کھڑے ہو کر کے اپنی بقیہ نماز ادا کریں